أعوذ بالله السميل العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونخفه ونفسه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها سوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما قد قالت الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما صالحا جعلا له ما هو وہی ہے اللہ خالہ قا کم نپس واحدہ جس ایک جان سے پیدا کیا وا جن ہا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا لیس کونہ اری تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے فلما توشاہا پھر جب اس نے اس کو ڈھانپا حملت حملن خفیفا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا قمرت بھی پس اسے لے کر چلتی پھرتی رہی فلنگ اسقلت تو جب وہ اوجھل ہو گئی بھاری ہو گئی دا اللہ ربا تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان دونوں کا رب ہے ل ان آتی اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا ل نہ کون من شاکرین تو ہم یقیناً ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا ہما صالحہ پھر جب اس نے انہیں تندرست صحیح سالم عطا کر دیا جل لَهُ کا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے فی ماں آتا جو اس نے انہیں عطا کیا تھا فتح عد عَنَّا علامہ پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں خلا کا قبمن نفسم واحدہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے ہی جا الا منہا زو اس کا اللہ نے جوڑا بنا لیا آدم سے ہی اللہ تعالی نے ہوا کو نکالا اس کی پسلی سے لیسک ناحا تاکہ وہ اس کی طرف سکون و راحت حاصل کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زوجین کے تعلق کا جو اصل ہے وہ سکون اور راحت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور راحت حاصل کریں اور اگر یہ سکون ہی میاں بیوی کے درمیان سے غائب ہو جائے پھر اس بندھن کا کوئی فائدہ نہیں وہ وہ والے جان بن جاتا ہے نکاح کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے فلما توشہ تو جب اس نے یعنی مرد نے اس عورت کو ڈھانپا اب جس مقصد کے لیے قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ سے بھڑ کے ادب حیا پردے اور پاکیزگی کے ساتھ وہ مطلب ادا کرنے والے اور الفاظ نہیں ملتے معنی ادا کیا ہے انتہائی معدب اور با اور پاکیزہ الفاظ کے ساتھ فلم شاہا جب اس مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا مفہوم ادا ہو گیا اور الفاظ انتہائی سستہ حمل حمل خفیفہ تو وہ ہلکا سا اس کو حمل ہوا تمرت بھی اس کو لے کے چلتی پھرتی رہی حتٰ کہ جب وہ بوجھل ہو گیا تو دہ صالحا الآن من الشاکرین تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت نفس اور عیب سے پاک تندرست اولاد عطا کی تو تیرے ہم شکر گزار بن جائیں گے شروع میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے آدم اور ہوا کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے اور اسی سے اس کا جوڑا اللہ تعالی نے نکالا ہوا کو پھر اس کے بعد فلمہ تغشاہ سے لے کے سلسلہ کلام ان کی اولاد میں سے مشرقین کی طرف منتقل ہو گیا آدم و ہوا کا ذکر کر کے پھر اولاد آدم میں سے جو مشرقین ہیں ان کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے شروع کر دیا اس کی مثالیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہیں کہ جن میں فرد کے ذکر سے اللہ تعالی کلام کا سلسلہ جنس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں ایک فرد سے کلام شروع کی اور اس کی جنس کے جو باقی افراد ہیں ان کی طرف کلام منتقل ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شاید آدم علیہ السلام نے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت بچا تھا کیا تو جا اللہ شراء کا افیمہ آتا اللہ کا وہ شریک بنانے لگے لیکن یہ بات غلط ہے شرک منصب نبوت کے خلاف ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا نبی ہو اور وہ شرک کرے اس کی بنیاد وہ روایت پیش کرتے ہیں ثانورا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جامع ترمزی میں ہے اور مستدر کے حاکم وغیرہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوا نے بچہ جنا تو ابلیس ان کے پاس آیا ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا اب جب بچہ ہوا تو ابلیس کہنے لگا اس کا نام عبد رکھو تو یہ زندہ رہے گا تو انہوں نے بچے کا نام عبد رکھا اور وہ زندہ بچ گیا یہ سب کچھ شیطان کے اشارے سے انہوں نے کیا تھا یہ روایت پیش کرتے ہیں لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف قسم کی ہے اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے کئی ایک اسباب ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کے ایک تو بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں شرک کی نسبت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی آدم علیہ سلاۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے اور پھر اسی طرح اسی روایت کی سند میں ایک رابع ہیں حسن بصاری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں تو ان سے اسی آیت کی باسند صحیح ایک تفسیر منقول ہے جو کہ پہلے میں نے ذکر کی ہے تفسیر تبری وغیرہ میں موجود تو اگر حسن بصری رحمہ اللہ کے ہاں یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر وہ دوسری تفسیر تو نہ کرتے کہ یہ شرک کرنے والوں سے مراد اولاد آدم ہے اولاد آدم میں سے مشرک لوگ مراد ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے تو بہرحال اگر یہ واقعہ آدم و ہوا کے متعلق بھی تسلیم کر لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جا اللہ شرا یہ استفہام انکاری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے شریک ٹھہرائیں کیا آدم و ہوا نے شرک کیا تھا یعنی کہ یہ معنی بن جائے مطلب نہیں کیا استفہام انکاری ایسا سوال کرنا کہ جس کا جواب نخی میں ہو انکار میں ہو جیسا کہ مشرقین عرب ان کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فتح اللّہ عمشریکون جو لوگ شرک کرتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی ان سے بری ہے یہ اصل میں تمام مشرقین کی حالت ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں جب اولاد کی امی امید ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے تندرست اور صحت مند اولاد کی دعا کرتے ہیں اور شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے صحیح سالم بچا دے دیا تو اللہ کے بڑے فرما بردار شکر گزار بنیں گے لیکن جب ٹھیک ٹھاک تندرست اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اسے غیر اللہ کی دین قرار دے لیتے ہیں کہ فلاں نے دیا ہے فلاں نے دیا ہے کوئی عبد الضاء کہتا ہے کوئی عبد المطلب کہتا ہے کوئی ابد ود اور کوئی ابد ابد ود اور کوئی ابد یوس کہتا ہے اسی طرح کے نام رکھتے ہیں کسی مردے کے نام کی نظر و نیا دیتے ہیں یا شکریہ ادا کرنے کے لیے بچے کو قبر پہ لے جا کے اس کا ماتھا قبر پر ٹیپتے ہیں کہ ان بزرگوں کے تو فیل یہ بچہ ملا ہے یہ سب صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں جو مشرقین عرب میں تھی اور آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں مسلمان کہلوانے والے بہت سے لوگ وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پیارے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن یا اسے ملتے جلتے نام شرک سے پاک نام اللہ کو محبوب ہیں پسندیدہ ہیں تو ایسے نام رکھنے چاہئیں شرکیہ ناموں سے بچنا چاہیے لیکن یہ شرک سے بعض نام رکھنے کے بجائے آج کا مسلمان کیا کہتا ہے عبداللہ عبدالرحمن کے بجائے نبی بخش حسین بخش پیران دیتا عبدالنبی عبدالرسول بندہ علی عجیب و غریب قسم کے نام اور پھر وہ کسی کو کسی آستانے کا فقیر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کسی قبر کا مجاور بنا لیتے ہیں اور کوئی اپنا رام نام سگے غوث رکھ لیتا ہے سگے دربار غوثیہ سگے رسول سگے مدینہ اللہ نے بنایا اس کو بندہ تھا تو اس کو کتا بننے کا شوق چڑھ جاتا ہے ساگو کتے کو کہتے ہیں اب ان کی حالت پہ ماتم روا ہو تو وہ کیا جاتا عجیب حالت کلما پڑھنے والوں نے بنا لی ایوشریک و نما علیہ خلق و شی اواخلاقون کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اسے مقصود بتوں کی پرستش کی تردید ہے کہ ان میں معبود ہونے کی کوئی صفت ہی نہیں معبود بننے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ تو ان بتوں میں اور غیر اللہ میں پائی نہیں جاتی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جن کو یہ پوجتے ہیں چاہے کھڑے کر کے پوجیں اور چاہے قبر میں دفنا کے پوجیں حتیٰ کہ وہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے مکھی تو بنانا بڑی دور کی بات ہے مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو جو وہ لے جاتی ہے اسے واپس نہیں لا سکتے اسے واپس لانا بھی ان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے ضعف الطالب والمطلوب طالب المطلوب دونوں ہی کمزور ہیں وہ خود مخلوق ہے وہ بھی اپنے پوجنے والوں کی مدد کرنا تو در کنار اگر خود ان کو کوئی پکڑ لے اور پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گتوں کو پھینک دے اپنا دفاع نہیں کر سکتے کسی اور کا دفاع کیا کریں خالق کو چھوڑ کر بے بس مخلوق کی پوجا کیوں کرتے ہو ولاستی ولان فسمسر اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے دوسروں کی مدد کیا کرنی ہے اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ ان تدلم ار اِلَ الخدم اور اگر آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائیں تو وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے آپ کی پیروی نہیں کریں گے ثوام علیکم ادا تم ام ان آپ انہیں بلائیں یا نہ بلائیں ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں بلائیں یا خاموشی اختیار کریں اور تاس مس ہونے والے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ہر طرح کے علم کی نفی کی ہے یعنی یہ بدھ جن کی مشرق لوگ پوجا کرتے ہیں ان میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں سننے دیکھنے کی کوئی قدرت نہیں اور کسی طرح یہ تمہاری حالت سے باخبر نہیں ہو سکتے پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان سے امیدیں رکھتے ہو کہ یہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائیں گے یا تم انہیں سیدھے راستے کی طرف چلنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے چلنے چلے آئیں ایسا ممکن ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ تم ان کے لیے کسی کام آ سکتے ہو اور نہ وہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں ان اللہ عباد الم یقینا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں تو ان کو پکارو فلستی کم تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں ان گم تم ساد اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے انہیں پکارو اور تو تمہاری پکار اور دعا قبول کر کے دکھائیں بت پرستوں نے اللہ کے نبی اور نیک لوگوں کے مجسمے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے وہ جو بت تھے خیالی صورت نہیں نیک لوگوں کے مجسمے تھے صورت الوح میں اللہ تعالی نے ان کا نام لیا ہے اپنے معبودوں کو, سعا یعوق اور کو نہ چھوڑنا یہ بد سعا یہوس یعوق اور نسر یہ نیک لوگ تھے ان کے بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو یہ پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی صورت میں تمہارے یہ معبود جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ صرف پتھروں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ بتوں کی صورت میں بزرگوں کو پوجا کرتے تھے ایبادل انسانوں کو تمہاری طرح کے بندے ہیں پتھروں کو تو تمہاری طرح کے بندے نہیں کہا جا سکتا نا پتھر بند انسانوں جیسا انسان تو نہیں ہوتا وہ انسانوں کو پوجتے تھے رکھے سامنے گپت ہوتے تھے مورتیاں تصویریں بنا کے ان کی اور حقیقت میں ان تصویر والوں کو پوجتے تھے اور بزرگ خواہ وہ خواہوں کی شکل میں ہو خواہ پکی قبروں میں مدفون ہو ایک ہی بات ہے کہ تمہاری طرح کے عبد ہیں معبود نہیں بندے ہیں رب اور مالک کو خالق نہیں یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق اگر ان میں عقل و فہم ہم مان بھی لیں کہ چلو یہ سمجھتے ہیں سنتے ہیں یا ان کے زندہ ہونے کے وقت کو سامنے رکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ ان کا تمہارے جیسا بندہ ہونا ہی ثابت ہوگا اور تمہارے جیسے جو بندے ہیں اپنے ہی جیسے کو تم پوچھتے ہو یہ کون سی عقل کی بات ہے عبادت کے لائق ہونا تو ان کا ثابت نہیں ہوتا اور اب جب تم ان کو پوج رہے ہو یہ تو تمہاری طرح کے جاندار بھی نہیں فوج شدہ ہیں جن کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یا قبروں پر آستانے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بات مشرقوں کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ نے کہی ہے کہ ان کو پکاروں اور دیکھتے ہیں ہم کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں کہ نہیں اگر یہ کچھ صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر تمہاری پکار اور دعا ان کو قبول کرنی چاہیے جب کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں الحم ارجن ویم شو نبی ہا یا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں املا ہم عیدیمت شو نبی ہا یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں املا ہم آئینویم سیوں نبی ہا یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں شراقا کہہ دیجیے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو سما کی فلاں رے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے محلت نہ دو اللہ تعالی نے یہ ساری باتیں کر کے تمبی کی ہے کہ تمہاری عقل کدھر چلی گئی ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو اور ان کے سامنے ماتھا رگڑتے ہو کہ جن کے نہ ہاتھ ہیں پکڑنے والے نہ آنکھیں ہیں دیکھنے والی نہ کان ہیں سننے والے نہ پاؤں ہیں چلنے والے جو صفات اور صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں وہ تمہارے معبود کے اندر نہیں معبود کو عبد سے زیادہ با صلاحیت ہونا چاہیے جن کو تم پوجتے اور پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسی تمہارے جتنی صلاحیت سے بھی محروم ہیں اور وہ طبقہ وہ گروہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی صفات کی تعمیر کرتا ہے صفات کا منکر ہے وہ بھی یہی مشرقوں والے مشتبہ ذہنی کا حامل ہے ان کا آئی کیو لیول اور مشرقین کا برابر ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اللہ دیکھتا نہیں سنتا نہیں تعویر کرتے ہیں نا کلام کو نہیں مانتے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں منکر ہیں لوگ صفات کے اور کہلاتے ہیں مسلمان یعنی انہوں نے بھی ظالموں نے اللہ کو بتوں جیسا معبود سمجھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں آتی کہ کس کو پوچھتے ہو اس آیت کا مقصد ہے کہ بے شک تم نے ان بتوں کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں کان بنا رکھے ہیں مگر زندہ انسان باہر ہار ان سے بہتر ہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں تو نہیں ہیں نا کان تم نے بنائے ہوئے ہیں بتوں کے لیکن سننے والے تو نہیں ہاتھ بنائے ہوئے ہیں لیکن جہاں ہیں وہیں کے وہی ہیں پکڑنے والے نہیں پاؤں بنائے ہوئے ہیں لیکن چلنے سے قاصر و کوتا ہے انسان جو زندہ ہے وہ ان آزاد کے ہوتے ہوئے احساس بھی رکھتا ہے اور حرکت بھی کر سکتا ہے یہ بت ان میں نہ ہے نہ احساس نہ حص و حرکت کچھ بھی نہیں کلو شرا کا یعنی اپنا جو زور میرے خلاف لگا سکتے ہو لگاؤ توحید کا ڈنکا میں جا رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں تو تمہارے نابودانے باطلا جو ہیں ان کو تم بلاؤ پکارو اور مل کے میرے خلاف جو تم نے سازشیں کرنی ہیں کر لو وہ نہ مجھے مہنت دو تم اور تمہارے نابودانے باطلا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں اس لیے کہ انََََََََََ ولی اللہ کتاب میرا یار و مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نادل کی ہے وہ ویت والَ اور وہی نیکوکار لوگوں کا ولی بنتا ہے یہ مشرقین کی دھمکیوں کا جواب ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے ان معبودوں کو برا کہنے سے بعد آ جاؤ ورنہ تم ان معبودوں کے غذب میں گرفتار ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو آپ نے جواب دیا کہ میرا پروردگار میرا اللہ وہ میرا بلی ہے میرا حامی و ناصر ہے تمہاری دھمکیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تم نے جو کرنا ہے کر لو اس میں توحید کی دعوت بھی ہے کہ یہ اسنام بت قدرت و علم سے محروم ہیں تو جو لوگ عقل و فکر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کریں اور اللہ وحدہ لا شریک پہ عبادت کریں جس اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کامل کتاب نادل کی ہے اور وہ ہر طرح سے نیک لوگوں کا یار و مددگار بھی ہے ودین اور جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں پیچھے بھی یہ بات اللہ نے ذکر کی تھی ولاستم ولان خسم یمسارون یمسورون تو اب یہاں پہ دوبارہ اللہ نے ذکر کی ہے لاستیم نسر ولاََ خسم یمسور مقصود یہ ہے کہ مشرقین کی بیوہ کوفی خوب اچھی طرح سے والے ہو جائے و انتدح من الخدا لا یسمع اور اگر تم انہیں سیدھے راغ کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے نہیں سنیں گے نہیں, سنتے نہیں وہ ترا ہم دنوں نہ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہم لائم سیرون حالانکہ وہ دیکھتے نہیں یعنی مشرق اپنے بتوں کی شکل و صورت ایسی بناتے ہیں کہ جب بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ بت بندے کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ رہے نہیں ہوتے کیونکہ وہ بے جان ہے پتھر کیسے دیکھ سکتا ہے یا پھر یہ بھی مانا ہے کہ مشرق بظاہر تمہیں دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کے اندھے ہیں بصارت بینائی تو ہے لیکن بصیرت عقل سمجھ فہم شعور و دانش سے یہ لوگ محروم ہیں لہذا ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی خود العفو واہ وقن بالعرفی و عارد انلجاہدین درگزی درگزر اختیار کیجئے نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے یعنی توحید کی دعوت کے جواب میں آپ کو مشرق اور جاہلوں کی طرف سے بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی وہ طرح طرح کی پھپتیاں پسیں گے مجنون کہیں گے مسرور کہیں گے کبھی ساحر کہیں گے کبھی کچھ کبھی کچھ اور پھر طرح طرح کی اضاع اور تکلیفیں دیں گے تو ان سب کے مقابلے میں درگزر سے کام لیں اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنِ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر وہ شخص اس آیت کا مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے جس نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے نیکی کی بات کسی کو بتانی ہے سب کے لیے یہ حکم ہے وجا الحمد للہ کہ انداز میں ان سے مجازلہ کیجیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکن ولیدلک اگر آپ سخت زبان بولنے والے اور بدخلق سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے تو لہذا خود الحاص ہوا ترک در ٹھیک ہے یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں آپ نے ان کے ساتھ مقابلے میں نہیں اترنا بلکہ اپنی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے وہ امر بالعرفی نیکی کا حکم دے عرف اس بات کو کہتے ہیں جس کا اچھا ہونا انسانی فطرت ہی انسان کو بتا دے انسانی فطرت جس چیز کی اچھائی کو پہچانتی ہے اور شریعت بھی اس کی تائید کرے کیونکہ بس اوقات بندے کی فطرت خراب ہو جاتی ہے اور وہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے انسانی فطرت اس کی اچھائی کو پہچانے اور شریعت بھی تائید کرے وہ ہے معروف عرف یعنی درگزر در کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں نیکی کا حکم دینے چھوڑ دیں بلکہ افو درگزر در کا تعلق حسن اخلاق سے ہے اخلاق اچھا رکھیں لیکن نیکی کی دعوت دیتے رہیں کہتے ہیں سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا سچ کو بیان کرنے والے کا انداز کڑوا ہوتا ہے انداز اور میٹھا کر لے تو سچ میٹھا ہی ہے خان صاحب مشہور کیا ہوا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے سچ میں کڑوا ہٹ نہیں سچ میں تو مٹھاس ہے حلاوت ہے ہاں انداز اپنا میٹھا بنا لے باہمر بالفی باہر علی جاہرین یعنی اگر وہ ضد پر اڑ کے مخالفانہ رویہ اختیار کریں اور بے فائدہ تکرار کریں بحث برائے بحث پہ اتر آئیں تو ان سے الجھنے کی بجائے خاموشی اختیار کریں چاہے وہ اس خاموشی کو کوئی بھی معنی پہنا دے ہم نے ان کو چپ کروا دیا ہرا دیا جو مردی کہتے پھریں آپ ان سے راز کریں خام مخواہ الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا امید ہے کہ اس سے ان کے رویے میں خود ہی تبدیلی پیدا ہوگی اور ان کی جارحیت کا جو وار ہے وہ خالی جائے گا بعد علماء کہتے ہیں کہ افغ و درگر کا یہ حکم مدینہ اپنا مکہ میں تھا پھر جب مدینہ میں آ تو پھر تو جہاد و کتال کا حکم نادل ہوا اقامت حدود کا حکم نادل ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے جہالت اختیار کریں یا منافقین یا وہ کافر جن سے جنگ نہیں ہو رہی ان سب سے در بدر کرنے کا ہی حکم ہے نیکی کا حکم دینے اور ان کی جہالت سے اعراض کرنے کا حکم اب بھی قائم دائم اور باقی ہے بلکہ دعوت کے میدان میں تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا ہاں جو لوگ حدود کے مجرم ہیں ان پر حد نافذ کی جائے گی یا جو لوگ جنگ پر آمادہ ہیں تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی اور ان سے ان کے لائق معاملہ کیا جائے گا بماشوان فسط ازب اللہ اور اگر کمی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر نیکی کا حکم دینے اور در بدر کرنے اور بہترین طریقے سے جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے چاہلوں کو ایک اس آیت میں جو پیچھے گزری ہے دوسرا صورت مومنون میں اور تیسرا سورہ حامین السجدہ میں اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے فائد اللہ جی بینہ کا بینہ ہوا عدابت ان کا اللہ ہو اس انداز میں آپ دعوت دیں گے تو آپ کا جانی دشمن بھی وہ آپ کا بڑا قریبی دوست بن جائے گا متاثر ہو جائے گا لیکن جو شیطان ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان پر احسان کسی طور پر بھی اثر انداز نہیں ہوتا وہ ہر موقع پر انسان کو اکساتا اور غصہ دلاتا رہتا ہے اس شیطانی حملے کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے لہذا اگر آپ کو معلوم ہو کہ شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے اور غصہ دلا رہا ہے چاہے لوگوں کی باتوں پہ آپ کو تیش آ رہا ہے تو پھر غصہ نکالنے اور بھڑکنے کے بجائے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو جب آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیں گے تو اس کے سامنے شیطان بے باس ہو جائے گا شیطان اللہ کی پناہ میں آنے والے کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کر رہے تھے لڑ جھگڑ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا پیما جانتا ہوں جو اگر یہ کہے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے گا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لوگوں نے کہا اس آدمی سے تم سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس کو غصہ چلا ہوا تھا اس نے کہا میں کوئی پاگل نہیں ہوں سعید بخاری کی یہ روایت ہے بہرحال شیطان کو بھگانے کے لیے اور غصے کو دور کرنے کے لیے اور زب اللہ پڑے گا ان اللہ دینت و ادا مسمن شیطانی تروفہ ادا سرون یقیناً وہ لوگ جو ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر اچانک بصیرت والے بن جاتے ہیں یعنی کسی قسم کا خیال جب شیطان کی طرف سے ان کو آتا ہے شیطان ان کو غصے میں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً انہیں اللہ تعالیٰ کا جلال آخرت کی جواب دہی اور شیطان کی دشمنی یاد آ جاتی ہے جس سے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان میں بصیرت اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بس اور خیال یا غصے سے اپنا پیچھا چھڑوا لیتے ہیں اعوذ اوزمیلہ پڑھ لیتے ہیں اور شیطان کے پہکابے سے بچ جاتے ہیں باد رہتے ہیں وہ احوان الدون فلغئی ثب الا یق سیرون اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں بھڑکاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں وہ ہم لا یق اور وہ کمی نہیں کرتے یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے مقابلے میں ان کفار اور منافعتی کی حالت یہ ہے کہ وہ ان شرارتوں اور خباصت نفس میں شیطان کے بھائی بن چکے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں اور زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور بصیرتے لے کے جاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے ویلا اور جب تو ان کے پاس کوئی نشانی لال آئے تو کہتے ہیں تو نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا ربی کہہ دیجیے کہ میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے ہادہ ربی کم یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل ہیں سمجھ کی باتیں ہیں وہ ہدم و رحم اور ہدایت اور رحمت ہے سراسر لقومی قومی ماننے والی ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اس آیت میں شیطان کے بھائیوں کی گمراہی اور بے جا ذد کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے یعنی وہ پیغمبر سے اذراہ اناج کہتے ہیں کہ تم اپنے پاس سے ہی کوئی آیت یعنی کوئی موجزہ اپنی طرف سے ہی کیوں نہیں لے آتے تو فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا میں تو وہی کا پابند ہوں جو وہی میری طرف آتی ہے میں اسی کی پابندی کرتا ہوں وہی تم تک پہنچاتا ہوں ہربیكم اس میں اشارہ ہے کہ یہ قرآن اللہ سحمہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ماننے والوں کو کسی اور بوجھ کی ضرورت ہی نہیں جو قرآن جیسے بوجھ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے وہ کسی اور بوجدے کو دیکھ کر کہاں سے ایمان لائے وا كری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اس سے فائدہ اٹھانے کے آداب اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اجتماع اور انساد ضروری ہے خاموشی اختیار کی جائے توجہ سے سنا جائے تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو جائے اور ان ضد اور اناد کے مارے ہوئے کافروں کو نصیحت ہے جس کا ذکر مسلسل چلا آ رہا ہے اور جو ہمیشہ نئے سے نیا موجودہ طلب کرتے رہتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شور مچاتے ہیں وہ کہتے تھے لا لاطسما حاضر قرآن وی ہی قرآن کو نہ سنو بلکہ شور مچاؤ لہ القن تغلی تاکہ تم <ترجم> غالب ہو جاؤ تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ کافروں نے جو سازش کی ہے تین باتیں انہوں نے کہی لا تسم حادت قرآن قرآن کو نہ سنو بلغوفی ہی اور اس میں شور مچاؤ تخلیقہ تم غالب رہو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے کہا بھائی القرآن سیتو جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور نہ مچاؤ انہوں نے کہا تھا شور مچاؤ تو اللہ نے کیا کہا کہ تم نے شور نہیں مچانا اس کو غور سے سننا ہے انہوں نے کہا تھا لا تسمعو نہ سنو تو اللہ نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے فستنہ غور سے سننا ہے انہوں نے کہا تھا لا اللہ تم غالب نہیں گے تو اللہ نے کہا کہ خاموش رہو غور سے سنو تو تم پہ رحم کیا جائے گا لا اللہ تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کا پورا پورا جواب دیا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو شور و غل کرنے کی بجائے خاموشی سے کان لگا کر قرآن سنو یہ حکم عام ہے کافر ہو یا مسلمان سب کو قرآن مجید توجہ سے سننا چاہیے خصوصاً نماز میں خطبہ جمعہ میں تو خاموش رہنا فرد ہے جس کے دلائل احادیث میں بے شمار موجود ہیں ہاں اگر اپنے طور پر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے سب कुछ چھوڑ کر سننا فرض نہیں کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اب آپ سارا کچھ چھوڑ کے اس کی تلاوت کے لیے بس چپ ہو کے بیٹھ جائیں یہ ضروری نہیں ہے ورنہ ایک مسجد کے اسپیکر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے تو پوری بستی کو ووٹ سیکے بیٹھنا پڑے گا ایسی بات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو منع کس کام سے ہے اس کام سے جو مشرقوں نے کہا تھا شور و غور کرو شور شرابا اس شور شرابے سے منع کیا ہے کہ شور شرابا نہ کرو ان شیتو چپ رہو شور نہ بچاؤ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران با مقصد بات کی جا سکتی ہے اس کی دلید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے تو جب اس آیت پہ وہ پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر محبت سے گواہ لائیں گے مجھے نبی کا شہیدہ اور آپ کو ان سب پر ہم بطور گواہ لے کے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلمایا رک جاؤ کہتے ہیں میں نے رکا تو دیکھا وعینہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آپ نے وہ تلاوت کر رہا تھا تلاوت کرنے والے کو کہا روک جا باسکار اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو با مقصد بات کی جا سکتی ہے ورنہ یہ جو حفظ کی نادرے کی کلاسیں ہیں مسجدوں میں قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ایک کئی لوگ پڑھنے والے ہیں پوری کلاس پڑھ رہی ہے تو قرآن کے پڑھتے ہوئے اگر قرآن بھی نہیں پڑھنا پھر تو یہ کلاسیں ساری بند کرنی پڑیں گی اور پھر وہ کالی صاحب جو بچوں کو سبق دیتے ہیں وہ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں تب بھی کرتے ہیں ایسے نہیں ایسے پڑھو پھر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا بس بچہ پڑھ رہا غلط جیسے پڑھتا جائے قالی صاحب چپ کر کے سنتے جائے جب وہ چپ کرے پھر وہ بولے تو نے یہاں یہاں غلطی کی تھی اور یہ ممکن ہی نہیں تو وہ لوگ جو اس عائد سے یہ نکالتے ہیں کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنی ان کو غور کرنا چاہیے ایک تو فاتحہ کے بارے میں حدیث وادے ہیں لا صلاحی وی فاتح قطر کتاب جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں اور حدیث میں وضاحت ہے کہ مقتدی جب امام جہرن کی رات کر رہا ہو تو فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھے فاتحہ پڑھے فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھے لیکن اونچی آواز سے نہ پڑھے دل میں پڑھے خاموشی کے ساتھ پڑھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مانا یہ نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لہذا پیچھے فاتحہ قرآن ہی ہے نا قرآن نہیں پڑھنا تو کہو ان کو پھر اپنے حفظ ناظرے کے جتنے مدرسے کرو باندھ سارے عجیب لوگ ہیں قرآن امام پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا مفتی وہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا لیکن جو لیٹ آیا ہے وہ کیا کرے فجر کی نماز میں جو لیٹ آیا ہے جماعت کھڑی ہے سنتیں اس نے پڑھنی ہیں کہتے ہیں وہ پہلے پوری دو رکھتے سنتیں ادا کرے پھر امام کے ساتھ لیے اکیلی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا دو رت آتے پوری پڑھ سکتا ہے جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے بہرحال یہ سورج فاتحہ کی ممانعت پہ فٹ نہیں ہوتی بند قرب کافین افسیکہ کا تدر خیفری من القول ولا تک من الغافرین اور اپنے رب کو دل میں آجزی سے اور خوف سے اور آواز بلند کیے بغیر صبح و شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ غدب کہتے ہیں فجر سے لے کے سورج نکلنے تک کا وقت اور آثار کہتے ہیں اثر سے لے کے سورج غروب ہونے کا کا وقت یہ وقت ہے صبح و شام کے ازگار کرنے کا تو اس میں اللہ تعالی نے قاعدہ اور قانون بتایا کہ اللہ کا جب بھی ذکر کرنا ہے فی نفسی کا دل میں کرنا ہے فیفا تن اللہ سے ڈرتے ہوئے تجر عاجزی کے ساتھ جہر من القول اونچی آواز نکالے بغیر یہ اصول اور قاعدے اللہ نے ذکر کیے ہیں دل میں آجی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اونچی آواز نکالے بغیر چار قانون ذکر جی تو جو اذکار اونچی آواز سے کرنا ثابت ہیں وہ مستثنا ہیں جیسے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر استب فر اللہ استب فرال استفر اللہ اللہ عمل و سلام اور الا اللہ علیہ یہ اونچر کرنا ثابت ہے یہ مستثنا جو اذکار جہرم کرنا ثابت نہیں ان کے اوپر یہ اصول اور قانون فٹ ہوگا امام اونچی بات سے اللہ اکبر سبی اللہ عرم فرمیدہ کہتا ہے مختدی دل میں کہتا ہے کیوں اس لیے کہ امام کا اونچی آواز سے کہنا ثابت ہے اور مفتی کے لیے اونچی آواز سے کہنا ثابت نہیں امام چہری رواجوں میں کراط اونچی آواز سے کرتا ہے مختدی نہیں اس لیے کہ امام کا اونچی واضح سے کراط کرنا ثابت ہے مختدی کا ثابت نہیں جو ذکر اونچی آواز سے کرنا ثابت ہوگا وہ اونچی آواز سے کریں گے اور جو ثابت نہیں اس کے اوپر یہ اصول اور قانون لگے گا ان اللہ دطینہ اندا رب بھی کلا یس تقبران عبادت ہی اور یوسب اون یسٹوون بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکّر نہیں کرتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سیدھا کرتے ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان بھی اللہ کے سوا اور کسی کے آگے سجدہ ریز نہ ہو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر دے